اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ کا پیغام بالکل درست ہے آپ تبلیغ دین کے فرائض بالکل صحیح ادا فرما رہے ہیں تو آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں یہ آپ کو کاہین اور مجنون کہتے ہیں نعوذ باللہ میں ظالم لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں بلکہ آپ تو اللہ کے محبوب رسول ہیں فذکر اے محبوب آپ نصیحت کیجئے اور آپ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں فما انت بنیا ماتی رب بھی کا بھی مجنون پس آپ اپنے رب کی نعمت کے سستے میں نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے آپ تو عظیم شان رسول ہیں ہم یقول شاعر یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں نہ تو ربسو بی رئی منون اور وہ کہتے ہیں نہ تو ہمیں انتظار ہے ان پر حوادث زمانہ کا ریب المنون حوادث زمانہ سے یہ ہے کہ یہ کافر کہتے تھے جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے اس کے کلام کی شہرت ہوتی ہے پھر ایک نہ ایک دن حوادی سے زمانہ کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی شہرت ختم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کی شہرت ہوتی ہے اور شہرت کو کبھی دوام نہیں ہوتا یقیناً دنیا کی شہرت عارضی ہے لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے تو انہوں نے دنیا دار کی طرح حضور کو سمجھا اور کئی عارضی شہرتیں ہیں ہم شاعر یا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں نہ تو رب سب بھی ہمیں تو حوادث سے زمانہ کا انتظار ہے کب یہ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی تحریر ختم ہو جائے اُل اے محبوب آپ فرمائیے تربسو تم انتظار کرتے رہو اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ دائمی ہے چونکہ نبیوں کی عزت پر کبھی فرق نہیں آتا ورفعنا اللہ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا وہی کو رب کو فتح دا اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے ولاخر وَلَ تو خیر مِنَ الْأُولَى من ہر آنے والی گھڑی ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرنے والے لمحے سے افضل و ہے ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں فَإنِّي مَعَكُم من المترب سین بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تمہارا انجام مجھے معلوم ہے کہ تباہی و بربادی ہے دیکھ لو کہ یہ تباہی و بربادی کب آتی ہے اور یہ مہلت کب ختم ہوتی ہے ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے جو تم برائیاں کر رہے ہو ام تروہ احلامهم ہم یا ان کی عقلیں احلام عقلیں سوچ یا ان کی عقلیں اس بری بات کا حکم دیتی ہیں یعنی انہوں نے اس چیز کو اپنی عقل پر تولنے کی کوشش کی اور عقل کو ناکامی ہو گئی کیا یہ مسئلہ ہے ام ہم قوم تعاغ یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ یہ سچے نبی ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے یہ مختلف چیزیں اس لیے بیان کی گئی کہ کچھ لوگ عقل سے پیدل تھے اور کچھ لوگوں کی عقلیں اور ضمیر اس چیز کو تسلیم کرتا تھا مگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے کچھ لوگ شاعر کہتے کچھ لوگ کاہن کہتے تو مختلف کافروں کی مختلف بولیاں تھیں تقوال یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنی طرف سے اسے بنا لیا بلہ یو مینونا بلکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے فل یا تو بھی حدیث صَادِقِينَ ان اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی ایک بات ایک آیت تو لے کر آئیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور نے خود بنایا ہے ان قانون صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم سارے مل کر قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے ام خلقو من ان غی کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے انہیں پیدا کیا یہ نطفے سے بنے ہیں کیا نطفے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں کس بات پر غرور ہیں انہیں ام ہو الخالقون یا وہ خود اپنے خالق ہیں خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں ام خلق السماوات یا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے کس بات پر انہیں غرور ہے بل یو کنونا بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے ام ایند خزائن خزاں کا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہو اب اس کے مالک ایسے ہو گئے ہوں کہ وہ اللہ تعالی سے انہوں نے چھین لیا ہو کس بات کا غرور ہے جب یہ بے بس ہیں تو اللہ کے غزب سے کیوں نہیں ڈرتے ام ہوم المسی یا وہ حاکم اعلی ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں یعنی غرور و تکبر کی مذمت ہے انسان گنا کیوں کرتا ہے جبکہ اس کے قابو میں کوئی چیز نہیں وہ زندگی چاہتا ہے لیکن موت جب آئے گی تو وہ موت سے بچ نہیں سکے گا وہ تندرستی چاہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ بیماری کو نازل کرے تو وہ بیماری کو روک نہیں سکتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا کیوں نہیں ام لہن سلم یا ان کے پاس سیڑھی ہے سلم کے معنی سیڑھی زینا یس نام او جس میں چڑھ کر وہ آسمانوں کا کلام سنتے ہیں پھر وہاں سے غیب کی باتیں لے کر آتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اگر قیامت ہوئی تب بھی ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے تو کہاں سے ان کے پاس یہ سند کیا ہے کہاں سے انہوں نے سن لیا کیوں ایسی منگڑت باتیں وہ کہتے ہیں مبین تو ان کا سننے والا کوئی روشن سنت لائے یہ ساری باتیں فضول ہیں پر ان کا یہ کہنا کہ اول تو ہم قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں اگر اٹھے اور قیامت واقعی سچی ہے تو جس طرح دنیا میں ہمیں مال ملا ہے دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو کل بروز قیامت بھی جنت ہمارے لیے ہے ام لہُ البنا و کم البنون یا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں کیونکہ یہ بیٹے کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے جو بت عزہ منات سب مونس نام ہیں اور یہ بت عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے اور مشرقین خدا کی بیٹیاں خدا کی بیٹیاں کہتے محبوب آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ تم اسلام لے آؤ گے تو پھر تم مجھے اتنا انعام دینا اور مہانہ مجھے اتنا خرچہ دینا فہم مم مغرم مسقلون کہ اس کی وجہ سے وہ تاوان اور جرمانے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں یعنی وہ اسلام کیا اس لیے نہیں لاتے کہ اسلام لائیں گے تو پھر اسلام لانے کی وجہ سے حضور کو مہوار دینا ہوگا ایسی بات تو نہیں تو یہ سوال کے انداز میں سمجھایا گیا ہر سوال کے جواب میں یہی ہے مثلاً اس سوال کے جواب میں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تو اسلام لانے میں تمہارا بھلا ہے تم لاتے کیوں نہیں ہو نیکی کرنے میں تمہارا بھلا ہے اگر زکوٰۃ میں تم ڈھائی فیصد بھی دیتے ہو تو قرآن و حدیث کے مطابق ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دس عطا فرماتا ہے آفات و بلیا سے تم بچتے ہو ذہنی و قلبی سکون تمہیں ملتا ہے دنیا کا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ ہے پھر بھی دین سے دوری کیوں ہے ام کیا ان کاپروں کے پاس غیب ہے فہم یک کہ وہ حکم لگاتے ہیں مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اٹھنا نہیں اور اگر قیامت قائم ہوئی تو بھی ہم سیدھے جنت میں جائیں گے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ خود ہی تم نے جان لیا ہے کہ تم اپنی طرف سے ایسی باتیں کہتے ہو تو جب تمہارے پاس غیب کا علم نہیں تو وہی یہ الہی پر ایمان مان کہ یقینا اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر جو کچھ نازل فرماتا ہے وہ ہی سچ ہے اور وہی حق ہے اس میں جو کچھ نزول ہے وہ تو یہ ہے کہ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا ام یریدون نا قیدن کیا وہ مکر و فریب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فلدی نہ کفرو ہوم پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب انہیں پر پڑیں گے یعنی جو مکر فریب یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں ان مکر فریب کا نقصان خود انہی پر ہے الا ہن غیر اللہی یا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے الہ ہے معبود ہے سبحان اللہ عما ما کونا پاکی ہے اللہ تعال کو اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو مشرقین کرتے ہیں جن بتوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی ان سے پاک ہے وہ کس مین سماعی کا پھر اکثر کہا کرتے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا آپ نازل کر دیں فرمائے یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں اور ایسے یہ بے وقوف ہیں ایسے یہ نادان ہیں جب ان پر عذاب آنے لگے گا تو یہ عذاب کے وقت بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ عذاب نہیں ہے وہیں یارو کس وم السَّمَاءِ کے اور اگر وہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں یقولو صحابم مرکوم تو وہ کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے یہ تو موٹا بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور یہ تو بارش بڑھ آئے گا فضر جب وہ گمراہی کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور مرض لا علاج ہو جائے تو پھر ایسے مریض کے متعلق فرمایا جا رہا ہے فضر ان گناہوں کے مریضوں کو آپ چھوڑ دیجئے حتہ یہاں تک کے یولاقو یوم فیس آکونا وہ اس دن کو پائیں گے جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے یعنی جس دن وہ ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت واقع ہوگی ہر چیز کو فنا ہے جو دنیا کے اندر ہے یو ملا یغنی آن ہوں کئی دوم شئی اولا یون اس قیامت کے دن ان کا کوئی مکر و فریب کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ان اور بے شک ظالموں کے لیے گناہ کے لیے اس کے علاوہ بھی کئی عذابات ہیں موت کی تکالیف قیامت کی ہولنا کیا قبر کے مراحل قیامت کے میدان میں پسیروں میں ڈبکیاں کھانا اور دیگر تکالیف کے علاوہ جہنم میں ایسے کافروں کے لیے یا ایسے گناہ کے لیے جن سے اللہ ناراض ہے جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں اکثر ہاں لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں انہیں اللہ کے عذاب کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں شکمی کا اور آپ صبر کیجیے آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا یعنی یہ کافر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب ان کی محلت ختم ہو جائے گی تو اس وقت تک یہ جو تکبر و غرور کیفیات کی میں ہیں وہ کرتے رہیں گے جب وہ وقت آئے گا ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس وقت کا انتظار کرو کبھی آ یونی اس بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں وہ اور آپ بے حمد کا اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں شی تقوم جب آپ کھڑے ہوں یعنی نیند سے بیدار ہوں کسی مجلس سے کھڑے ہوں مراد یہ کہ ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کریں اس کی حمد کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں وہ مین اللہ علی ہو اور رات کے کچھ حصوں میں آپ اللہ کی پاکی بیان کریں عبادت کریں وہ عید بہ نجوم اور تاروں کے چھپنے کے بعد تاروں کے چھپنے کے بعد سے مراد یہ ہے صبح صادق کا وقت شہری کا وقت ہے جیسے جیسے روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور شہری کے وقت کے بعد صبح صادق کا وقت ہے یوں سمجھیے کہ فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ قبل یہ وہ وقت ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا تو جو شخص تحجد پڑھنے کا عادی ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے دو حصے فرماتے اور کبھی رات کے تین حصے فرماتے جب آپ رات کے تین حصے فرماتے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا آپ کا انداز یہ ہوتا کہ رات کی ابتدا میں آپ آرام فرما لیتے اور پھر اٹھ کر آپ تحجد اور رب العالمین کی عبادت میں وقت کو گزارتے اور پھر رات کے آخری حصے میں آپ پھر آرام فرماتے پھر فجر کے لیے آپ دوبارہ اٹھتے دوسرا تحجد کا طریقہ یہ ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کے دو حصے کرتے رات کے ابتدائی حصے میں آپ آرام فرماتے اور آدھی رات جب گزر جاتی تو آپ بیدار ہو جاتے اور پھر اللہ کی یاد میں مجبور رہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز آپ ادا فرماتے مالک و مولا ہمیں بھی ایسی توفیق و سعادت عطا فرما تیری عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ ہم سب کو عطا فرما